اور باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انھم بہ وانفسہ وانفسہ واللاتی واللاتی یعقین الصاحیشہ تا من نسائکم فتشهدوا علیھن اربعۃ منکم فاذ شهدوا فخرجون نھل بیوت حتی یتطھاھن الموت او یجعل اللہ او یجعل سبیلا ون لاطی یقین القاحشہ اور وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتحاب کریں من مثالی کو متمہاری عورتوں میں سے فست شہرو علیہ ہنا تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو فن شاہدو اگر وہ گواہی دیں تو ام سی کو تو ان کو گھروں میں بند رکھو حتہ یا توقع کنڈل بوتو خطہ کہ ان کو موت فوت کر دے موت اٹھا لے جائے او اللہ آلؤں سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے اللہ سبحانہ و نے گزشتہ آیات میں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 عورت کی زنا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا زینا چار گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے تو کا عمر انہیں گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسری سزا نازل فرما دے یہ شہلی سزا ہے اسلام میں عورتوں کے لیے ذنا کاری بعد میں تعالیٰ نے زنا کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم وہ مقرر کر دی او یج اللہ سبیلا سے یہی سبیر مراد ہے کہ جو کی حد مقرر ہو گئی اللہ تعالا فرق فرماتے ہیں و اللہ نے یقین فع اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتقاب کریں تو ان دونوں کو ایزاز دو فنصادہ و اسلحہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں فق اََ تو ان دونوں سے اعراض کرو ان کا نابرحیمہ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 توباہ کرنے یہ سزا بھی پہلی سزا کے ساتھ ہی ہے یعنی لئی حبص تیر اور ساتھ ساتھ ادا اور تکلیف یہ دونوں سزائیں بعد میں منسوخ ہو گئیں جب اللہ سلحانہ تعالیٰ نے زانی مرد عورت کے لیے سو کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنسار کا حکم نادر کیا غیر شادی شدہ کو سو کوڑے لگائے جائیں اور تغریب و عام ایک سال کے لیے جنا وطن کر دیا جائے اور جو شادی شدہ ہے اس کو کر دیا گئے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ نے گواہ چار کلر کیے ہیں کیونکہ جنا کی سزا سخت ہے جرم یہ بہت بڑا ہے اس لیے گواہ بھی یہاں پہ چار مقرر کیے ہیں زیادہ مضبوط گواہ ہی رکھی گئی ہے تو نفظ اربعہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار گواہ مرد ہونی چاہیے عورتیں نہیں چار مرد گواہ کیونکہ عربی زبان کا یہ اصول اور فائدہ ہے عرب اگر اگر تا کے ساتھ آیا ہے تو مراد اس سے مذکر اور اگر عرب ہو تو پھر اسے اس مراد معجود جو ہے وہ ہوتی ہے. لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ وہ دو جو تم نے سے اس جرم کا احتجام کرتے ہیں اس سے مراد لیا انہوں نے قوم لوٹ کا عمل کرنے والے لوگ لوٹھی عمل کرنے والے لوگ تو اگر اگرچہ لقبلہ گانے میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرنے کا پہلے حکم تھا لیکن اس غلہ ظاہنے کی یہ تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں نہ کسی صحابی سے منقول ہے تو یہاں پہ واللہ ضان سے مراد زانی مرد اور عورت یہ دو ہیں زانی مرد اور زانی عورت یہ دو مراد ہیں کہ مرد اگر جنا کرے تب بھی عورت اگر جنا کرے تب بھی اس کا یہی حکم ہے بعد میں ان کے لیے سمسار اور توڑوں کی سزا مقرر کی گئی اور جو قوم لوت والا عمل کرتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فخلا وہ فائل مخوض دونوں کو قتل کر دیا جائے ان کی سزا بھی ہے توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں سمہ یتوب و نبن پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں فلاہِ قیطوب اللہ علیہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے متوجہ تو ہو جاتا ہے وقال اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے تو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 موت سے پہلے پہلے معلوم جو غر ہے جب تک بندے کی وہ سانس نہیں نکلتی اور اس کی جان کونی کا وقت نہیں آتا اس سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ بن قریب ہی ہے جلد ہی توبہ ہے گھنٹے بن کے دن بجنے سالوں کا سامنے یہ تو گونا بن قریب قریب کا معنی وقت ذرا سے پہلے پہلے توبہ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 چلو قلمہ ادرکل غرق ورق ہونے لگا تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ بری اسرائیل جس پر ایمان لائے اس رب کے سوا اور کوئی بابودے کا نہیں فرمایا آل آن کیا اب موت کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے اب کی توبہ قبول کوئی نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ ہے بالسا کی توبت یہ بولوں یہ آپ اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کہ برے احمد کرتے ہیں اذا کہ جب ان میں سے کسی ایک کوم تلآ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی جب موت آنے لگے پھر توبہ کریں تو وہ توبہ نہیں تو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 جن کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایینا من طارثر ہا اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی وارث بننا تمہارے لیے حلال نہیں مطلب حرام ہے ولاجنو ہنہ تم ان کو نہ روکو لتز آتے تاکہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے جاؤ اللہ یتی نبی فاحش یتی مبی اللہ کے وہ کسی کھلی بے حیائی کا احتکام کریں تو عاشرو نب اور ان سے گزر بسر کرو خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے ان کرے اور اگر تم ان کو ناپسند کرو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 جو جاہلیت میں ان پر روا رکھی جاتی تھی اس کے مخاطب شوہر کے اولیاء ہیں جیسا کہ ابام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس عائد کے شان نظول میں سیدنا عبداللہ اکمن عباس رولی اللہ علیہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے جو اولیاء ہیں وہ میت کی بیوی پر زیادہ حق رکھتے تھے عورت کے اثر اولیاء کے اس میت کے اولیاء میت کی بیوی پر زیادہ حق رکھتے اگر چاہتے تو کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی کر لیتے اور چاہتے تو اس کو ویسے ہی روکے رکھتے شادی سے مکمل طور پر روک دیتے ہٹکا کہ وہ عورت مر جاتی جب وہ مر جاتی تو پھر اس کا جو مال اسباب ہوتا اس کے یہ بارش کر کے بیٹھ جاتے تو منع کیا کہ لا قلف التارفا اثر تھا عورت کا حامد فوت ہو گیا ہے تو اس کے اولیاء اس کے اصابات میں عورت کے بیٹے عورت کا باپ عورت کا بھائی عورت کے چچا یہ اخابات یہ اولیاء ہیں مرد کے رشتہ دار عورت کے والی وارث میں عورت کے والی وارث اس کے اپنے رشتہ دار اس کے اپنے اخابات ہیں اور اس کا دوسرا کتاب مردوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ مردوں کو کتاب ہو کے دھکے سے عورتوں کو ان کے بارش بن کے نہ بیٹھے رہو اگر تمہاری ان کے ساتھ نیمتی نہیں ہے بنتی نہیں ہے انہیں طلاق دے کے فارغ کرو طلاق بھی نہیں دیتے اور ان کو صحیح طرح سے رکھتے بھی نہیں آوار بھی نہیں کرتے بساتے بھی نہیں وہ بیچارے لٹکی ہوئی ہیں تو یہ کام نہ کرو یعنی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد وہ بیوی کو بساتا بھی نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا کیوں یہ خودی سنگ تنگ عدالت میں جائے کھلا کا دعویٰ دائر کرے کھلا کا دعویٰ کرے گی تو جو مہر میں نے اس کو دیا ہے وہ مہر مجھے واپس مل جائے گا اس لیے عورت کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے تجرو ہننا اور ان کو روکے نارا کو بھی واجب آتے ہی محنہ تاکہ جو حق میں حقم کو دیا اسے کچھ واپس لے لو اب حق مہر واپس لینے کے لیے اس کو مجبور کرنا خلا سیدھی طرح طلاق بھی نہیں دے گی چھوڑنا بھی نہیں اور اس کو بسانا بھی نہیں بلکہ تنگ کرنا تاکہ یہ حق نہ کے خود ہی خلے کا دعویٰ کرے تو خلا کا دعویٰ کریں گے جی تو ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اپنا حق مہر واپس لے لیں گے تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی مناسب نہیں اللہ نے یہ عقیل ابھی فاقی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 کیا جا سکتا ہے کہ تم اس کو مجبور کر سکتے ہو اور اپنا ہاتھ مہر سے واپس لے کے اور اس کو چھوڑ دو وہ آش روح نہ بل معروف یہ عورتوں سے متعلق تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی انا خیر اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے گھر والوں کے لیے بہتر میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا سلوک کرنا یہ مسلمان مومن کی علامت ہے باقی رہا بس اوقات کو عادت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کا فرما دیا ہوتی ہے خیر نقطہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے یہ کثیر رکھ دی ہو اب عورت کی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 اور جس عورت سے کسی آدمی کو اولاد جیسی نعمت مل جائے تو یہ بھی خیر کثیر ہے بہت بڑی خیر ہے تو اس اولاد کی خاطر بندہ بیوی بی کے کچھ عجوب اور نتائج اور اس کی کچھ وہ چلو برداشت کر لے اس کو برداشت کرنی چاہیے وہی عرب تمطال دو جن مکان ادو جن بآ تم نمتا اور اگر تم ایک بی بی کے بدلے دوسری بیوی بی رکھنا چاہو یعنی ایک بیوی بی کو طلاق دے کے کوئی دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کر لو اگر تم کسی بیوی بی کی جگہ اور بیوی بی بدل کر لانے کا ارادہ کرو وہ آتے تم, تم, تم نے ان میں سے کسی ایک کو بڑا سزانہ بھی دیا ہے یعنی حق محر میں فلاسا بن حسیہ تو واپس نہ لو عطا خزون ہو بہتان و اتما کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سلی سری واضح گناہ کر کے لوگے وقیف تا خزون ہوا تم اسے کیسے لوگے وقت اخبار واج قبیلہ واحد جب کہ تم ایک دوسرے سے سہمت کر چکے ہو وہ قد نبین قبی تھا قن غلی اور انہوں نے تم سے پختہ واضح پختہ عہد بھی لیا ہے وہ تم سے پختہ عہد لے چکی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 تو پھر عورت سے سریہ اطلاع لینا یعنی ان سے جو ان کو حق مہر دیا ہے اس سے, سے کچھ واپس لینا یہ ممنوع اور حرام ہے اور بلا وجہ کم کر کے انہیں ان سے حق مہر واپس لوگے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہے تو اس ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالی نے روکا اور منع کیا ہے اور آپ سے مہدا ہوتا مہدہ فیار سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کی کوئی متعین اور مقرر نہیں خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ حق مہر نہیں ایک لطیفہ یاد آ گیا مجرس سے ایک نکافی تھی تو موصوف جماعت اسلامی روزی دہ سے تھوڑے سے کہنے لگے گی جی شری حق مہر بتائیں شری حق مہر ان کے دماغ میں تو سوا بتیس روپئے ہے شری حق میں ہے تو جتنا آپ دے سکتے ہیں دے دیں شری حق میں ہے اس کو بات سمجھ نہیں آئی کہا کہ اپنی اوقات کے مطابق دو یہ شری میں ہے اپنی اوقات کے مطابق جتنی اوقات ہے نا اتنا دے دو اچھا لفظ اوقات سن کے تو اس کا دماغ تکانے پہ آ کوشش میں تھا کہ بس جتنا کم سے کم ہو جائے نا اتنا ہی ٹھیک ہے اس کو بتایا کہ اوقات کے مطابق ہاتھ مہر دینا یہ کہتی ہے شریعت جتنی بندے کی اوقات ہے اتنا سدے اب پھر اس کو اپنی اوقات دکھانی پڑ گئی آتے تمہ دام کنتا جہیز میں گاڑی بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لڑکی والوں سے لے رہے ہیں اور بڑا ارتفاق قسم کا وہ پروگرام اور اہتمام اور حق محر دینے ثباب بتی رہتا ہے سبابتی پتا نہیں کدھر غرض کیا ہے آتے تو مہتا کیا ہونا کن سے معلوم ہوتا ہے تو بہت بڑا خزانہ اور اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو دے سکتا ہے وہ عقل نہ ملک بھی تم سے پختہ وعدہ لیا مطلب عقدے نکاح یہ پختہ وعدہ ہے تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کیا تو اب طلاق کی صورت میں تو ہی راستے ہیں تو انصاف میں معروف ہوں اور تسلی یا روک لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اور ظاہر ہے کہ طلاق دے کر مہر نہ دینا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں تو جو حق مہر مقرر کیا ہے اگر عورت کو طلاق دو گے تو حق عورت کا ہی ہے تم اسے واپس نہیں لے سکتے آئے آپ <اسفرلح> کے ساتھ ملا کے پڑیں گے Thank you.